چم ہم اسلام کا دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد أهمية بالله من الشيطان يرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 أياما معدودات فمن كان منكم مجيظا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ل دین کو موق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 يا أُنَامَ الضَّالِّينَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُدْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا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 تجیب بولی ولیو مینوبی ولو مینوبی لال اب شدو اور جب میرے بندے تج سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو یقیناً میں تو قریب ہوں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 اِنَّ لِبَاسَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ ۗ عَلِمَ اللَّهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ ۗ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فتاب عليكم عنكم فالآن ما كتب الله لكم وكلوا وَاشْرَبُوا لگ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر میل تب شی ن تم آ کی پون فل مسجد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 ملو لیتا کلو فری کم عمل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 یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں ہو اپنی, اپنی پاک صاف بناو گے یا نہیں یارو خود با باتل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں باطل سے میل دل کی ہٹا حق کی طرف رجو بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے سو تاسو میں ڈوبتے آخر قدم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 ہوش کر کے سناؤ گے یا نہیں ہوں اپنی پاک صف بناو گے یا نہیں یارو خود بار ہو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں خو اپنی پاک صف بناو گے السّلام علیکم و رحمتہ اللہ تشریف رکھے امام صاحب آئیے امام صاحب کہاں ہیں ابھی بیٹھ جائیں کل اسی لیے ساتھ آپ کے پاس وہ حوالوں کا بخشا بھی ہے میرا خیال ہے تعارف تو سب ہو چکے ہیں اور اب سوال جواب کی مجلس ہے جو مہمان بھی چاہتے ہیں کچھ پوچھنا تشریف لائیں آپ کارروائی جاری کریں آصف عزیز نیو ہیمپ سے تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں میرا سوال یہ جی ہے کہ اگر ایک شخص احدیث کا منکر ہے تو مسیح مود کے دعوے کی صداقت قرآن کی روشنی بھی کیسے ثابت کی جا سکتی ہے اس سوال کے دو پہلو ہیں اگر حدیث کا منکر ہے تو قرآن کا صوفی سے دی قائل بھی نہ رہا پہلا تو یہ مسئلہ ہے اس کو تو پہلے قرآن کا قائل کرنا ضروری ہے ان معنوں میں کہ وہ جو حدیث تو روشنی ڈالی ڈالنے والی قرآن کی آیات ہیں اور حدیث کی ضرورت کو ثابت کرتی ہیں ان کو سمجھے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن بھی پیش کیا جائے تو قرآن کی آیات کے مختلف معنی مختلف لوگ کرتے ہیں اور ایک ہی آیت کے متفرق معنی موجود ہیں ہماری تفاصیر میں بھی تو منکر حدیث کے لیے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے تم نے یہ معنی کیے میں یہ معنی کرتا ہوں تو قرآن بھی اس کو کافی نہیں جو قرآن اور حدیث کو الگ کر دے وہ بدنصیب ہے کیونکہ قرآن کریم نے خود یہ فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو خدا اور رسول کے درمیان فرق کرتا ہے وہ ایمانداروں میں سے نہیں ہے اب سوال یہ ہے وہ کون فرق کرنے والا ہے مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو تمہیں اللہ اور رسول کی اطاط کرو اللہ کی اطاط تو سمجھ آ گئی قرآن اللہ کا کلام ہے رسول کی اطاط پھر کیا چیز ہے اگر حدیث کا کوئی وجود نہیں اگر سنت کو کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر حد وہ اطاط جو رسول کی ادات ہے وہ کیا چیز ہے کیوں خدا تعالیٰ فصیح و بلی کلام میں بے زائد الفاظ استعمال کرتا ہے یہ کافی تھا اللہ کی آداد کرو اور اگر فرق ہو جائے اختلاف پیدا ہو جائے امت کے درمیان حکومت اور لوگوں کے درمیان تو قرآن کریم فرماتا ہے ف... و عضا فِي تم فَرُدُّوهُ إِلَى ہو اللّہ و رسول عطی اللّہ و عطی الرسلہ من یہ آیت میرے پیش نظر ہے اللہ کی اطاط کرو اور رسول کی اطاط کرو فعضہ تنازع تم فیشین اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے ہو اللہ ہی اب یہ ایک جاری حکم ہے یہ مراد تو نہیں تھی کہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اختلاف ہو تو پھر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو یعنی قرآن صرف اس زمانے کے لیے محدود ہو گیا اور آئندہ کے تنازعات کا کوئی حل نہ پیش کیا یہ نتیجہ نکلے گا نا اس کا تو لیکن اگر بات کے تنازعات پیش نظر ہیں تو اللہ کی اطاط تو قرآن سے مل جائے گی رسول کے سامنے کیسے جھگڑا پیش کرو گے اس لیے بنیادی بحث سے بات ہونی چاہیے ورنہ ہم جتنی چاہیں دلیلیں قرآن سے نکالتے رہیں اہل قرآن یہ کہتا رہے گا کہ نہیں میں اس کا قائل نہیں میں اس کا یہ مطلب سمجھتا ہوں اگر حدیث تائید کر دے اور انسان دلیل کے ساتھ حدیث کا قائل ہو تو اس کے لیے پھر نکلنے کی راہ کوئی نہیں رہتی اس لیے ہر شخص کو اس کے عقل اس کے حالات کے مطابق پہلے سمجھانا ضروری ہے ورنہ پھر اس سے بات کرنا بیکار ہے میرا تجربہ ہے اہل قرآن سے یہی کہ لاکھ دلیلیں قرآن سے پیش کرو وہ کہتے ہیں ہم اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی ہم بات مانیں قرآن کے مطلب کے طور پر تو قرآن جس کو وہ وجہ اتفاق بتاتے ہیں عملاً اس کو وجہ اختلاف بنا لیتے ہیں اس لیے روحانی اتھارٹی کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے امام مہدی کا تصور یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ جب قوم میں اختلاق پیدا ہو جائیں گے تو جو اللہ سے ہدایت پائے گا وہ اس بات کا مختار ہوگا خدا کی طرف سے کہ اختلافات کا بھی جو فیصلہ کرے یہی وجہ ہے کہ احادیث میں منکرین حدیث کچھ فی چھوڑیے آپ تو من کے حدیث معلوم نہیں ہوتے احادیث میں واضح طور پر مسیح کے متعلق بھی اور مہدی کے متعلق بھی حکمن عدلن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیوں آئیں گے وہ ان کے اختلافات کے بیچ میں عدالت کی کرسی میں بیٹھیں گے وہ فیصلے کریں گے کہ کون قرآن کی روح سے سچا ہے کون قرآن کی روح سے غلط ہے کون حدیث کی روح سے سچا ہے کون حدیث کی روح سے غلط ہے بس قرآن کا نام رکھ کر وہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ اتفاق کی بنیاد قرآن پر ہے حدیثیں چھوڑ دو تم اکٹھے ہو جاؤ گے اور جب قرآن پر آتے ہیں بغیر حدیث کے تو کسی آیت کے مطلب پر بھی وہ اکٹھے نہیں ہوتے اس لیے محض نفس کا بہانہ ہے اور کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض وہیں تک محدود تھا جس زمانے تک آپ اس دنیا میں رہے قیامت تک کا رسول ہونے کا مطلب پھر کیا رہا کتاب تو ویسے ہی اتر آتی لوگ تو مطالبے کرتے تھے کہ بنی بنائی کتاب اترے مگر رسول کے بغیر کتاب کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی رسول کے بغیر کتاب پر عمل ممکن ہی نہیں ہے نمازیں کیا چیز ہیں عبادتوں کی تفاصیل کیا ہیں قرآن کریم میں کہاں تفاصیل موجود ہیں جو کچھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہم نے دیکھا جیسا انہوں نے قرآن سمجھا اسی کے مطابق عمل کی وجہ سے ہم نے قرآن کا فیض پایا ہے اس لیے جس کو قرآن عطا کیا گیا اس کے فیض کے بغیر قرآن کا فیض حاصل کرنا ایک دھوکے والا دعویٰ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے اب اور بھی سوال ہوں گے اگر اس سوال کو آپ دوسری طرح سے دوہرانا چاہیں کہ قرآن اور حدیث سے مشترکہ دعوے دکھاؤ تو پھر میں بعد میں بات کروں گا ٹھیک ہے حضور دوسرا سوال خاور ظفر صاحب آف ٹوٹنگ کا ہے وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں تشریف لائیں کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ پڑھا شریک ان کا سوال ہے حضور کہ جو یہ آیت ہے وما کانا محمدن آبا ولاکن رسول اللہ و خاطم النّبین برائے مہربانی اس آیت سے خاطم النبین کا جو میں احمدی کرتے ہیں اور جو غیر احمدی کرتے ہیں اس کا مختصراً موازنہ فرماویں <تصفح> مختصر کی شرط مشکل ہے باقی باتیں آسان ہیں کیونکہ اگر آپ نے بات سمجھ نہیں ہو تو ضروری ہے کہ اس کے سب پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے جو احمدیوں اور غیر احمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے بیان کی جاتی ہے کا کیا مطلب ہے مجھے یہ بھی سمجھانا ہوگا میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دوں اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وََََََََل و وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہے یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا کہتے ہیں ضرور آئے گا اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی وہ کہیں گے بلا استثنا ہر مولوی شیعہ ہو یا سنی یہ کہے گا کہ لازماً وہ نبی اللہ ہوگا جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہوا ٹھیک ہے نا یہ بات اب بتائیے ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں ہم حضرت مسیح معود علیہ السلام کو مسیح ماؤد مانتے ہیں وہ کہتے ہیں مسیح مود مانو نبی اللہ کیوں مانتے ہو اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں تو اختلاف کیا ہوا آیت خاتم نبیین کے ہوتے ہوئے بھی یہ تمام علماء بغیر استثنا کے اس مسیح کو جو ان کے نزدیک ابھی نہیں آیا لیکن کل پرسوں کبھی تو آئے گا وہ کہتے ہیں جب آئے گا وہ ضرور نبی اللہ ہوگا پھر ہم پوچھتے ہیں اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں اختلاف پھر اتنا بنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امتی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا نبی نیا نہیں بن سکتا وہ کہتے ہیں اس لیے پرانا نبی آئے گا اب اس بات میں کوئی ادنا سا بھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بے اخلی کی بات معلوم ہوتی ہے اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں تو کیوں بند ہوئے ایک ہی وجہ ہے وجہ فضیلت اگر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایسا نبی آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی اگر وہ یہ مانیں تو ان کے اور ہمارے درمیان پھر اختلاف ہوگا مگر ضرورت کے وہ بھی قائل, بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں ہم بھی کہتے ہیں نبوت کی ضرورت رہے گی اور یقیناً آپ بھی یہی مان رہے ہیں کہ ضرورت ہوگی تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں اختلاف یہ ہے کہ امتی کو نبی بنایا جائے گا یا موسا کی امت سے ادھار مانگا جائے گا یہ فرق ہے صرف اس میں خاتم نبین کا فرق کہاں سے ہو گیا صرف اتنا فرق ہے اور میں تکرار کرتا ہوں اس بات کی اب بے پوچھ کے دیکھ لیں وہ تمام کے تمام ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں جانتے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا وہ کون ہوگا یہ بحث ہے ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لقب ملے گا وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی اب اس لیے اللہ کی مجبوری ہے گویا کہ چونکہ نبوت کی ضرورت پیش آ گئی نبی بن نہیں سکتا خدا نے ایک پرانا نبی اٹھا رکھا ہے اور وہ نبی کون ہے موسیٰ کی امت کا نبی وہ نبی جس کو قرآن کریم آج بھی یہی فرما رہا ہے رسول الا بنی اسرائیل مسیح کون ہے بنی اسرائیل کا رسول اب اگر ان کا مسیح اتر بھی آئے تو نبوت والی بات تو پھر بھی وہی رہے گی پرانا آئے یا نیا آئے جو پرانا آئے گا وہ رکھنا ڈالے گا نبوت میں امت محمدیہ میں نبی کا پیدا ہونا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف نہیں ہے باہر سے قرض مانگنا ضرورت ہو اور گھر میں بچہ نہ سنبھال سکے ضرورت کو یہ امت محمدیہ کی گستاخی ہے اگلی بات جب اور کھولتا ہوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عقیدے کو سن کر آپ کے دل میں توجہ کیوں نہ پیدا ہوئی کہ اس کو سوال تو کر کے دیکھیں کہ کیا عقیدہ ہم لوگوں کی طرف منصوب ہو رہا ہے آپ کی طرف مولوی یہ بات منصوب کر رہے ہیں جب اب ان کے پیچھے لگے تو ان کے عقیدے کے پیچھے بھی لگ گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح پرانا اترے گا وجہ یہ ہے ضرورت ہے اور اگر بے ضرورت نبی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ خدا کی عقل کے خلاف بات ہے ضرورت ہے تو نبی آئے گا پرانا آئے گا اگر آپ قرآن سے اس نبی کو جو اترے گا یہ آیت نکال کے دکھا دیں رسولن الہ بنی اسرائیل تو وہ کیا جواب دے گا آپ کو وہ یہ کہے گا کہ اب میری نبوت پھیلا دی گئی ہے پہلے میری نبوت محدود تھی تو پھر نئی نبوت ہو گئی پہلی نبوت کہاں رہی پہلی نبوت محدود بنی اسرائیل کی نبوت ہے اور جب تک اس کو نئی نبوت اتنا ہو وہت محمدیہ میں آ کر حکمرانی نہیں کر سکتا آ حضرت صلی اللہ علیہ ول اور پہلے نبیوں کے درمیان ہم جب فرق دکھاتے ہیں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور واحد نبی ہیں جو تمام بری نو انسان کے نبی بنائے گئے اس سے پہلے کبھی کسی کو تمام بڑی نو انسان کی حکمرانی نہیں بخشی گئی ایسی قطعی اور حقیقی بات ہے کہ اس پر متصب سے متصب مولوی بھی اختلاف رائے نہیں رکھ سکتا درست ہے عیسیٰ ان میں تھے کہ نہیں تھے اگر تھے تو یہ انقلاب کب آیا کہ عیسیٰ جو بنے اسرائیل کا محدود نبی تھا وہ محمد رسول اللہ کی عالمی نبوت میں شریک ہو گیا شریک وہ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے بیٹا اپنے باپ کی دولت میں وارث کہلاتا ہے شریک نہیں ہوا کرتا اس لیے ش... جو ہمیں جو کہتے ہیں شرک فی النبوت کرتے ہو خود مشرق فی النبوت ہیں اور اول درجے کے اور پھر آگے دیکھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے کیا نبی عیسیٰ نبی اللہ پر آسمان پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نہیں کیا گیا جب اس کو تعلیم اور دی گئی تھی اور قرآن فرماتا ہے اس کو انجیل کی تعلیم دی گئی تھی جس میں اس پر فرض کیا گیا تھا کہ وہ بائبل پر عمل کرے اور یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بائبل میں ایک شوشہ بھی اضافے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے نہیں آیا مسلمہ عقیدہ ہے یہ تو اس کو نئی نبوت کہتے ہیں دی جائے گی اس کو قرآن دیا جائے گا اور چونکہ اس نے نبی غیر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کیا کرتا کلام الہی کی لئے یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہے کہ قرآن اس پر دوبارہ نازل کیا جائے گا اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کو کیا پتہ قرآن کیا اس کو تو بائبل کا پتا ہے قرآن کا تو اشارتاً بھی اس کو کوئی کچھ بتایا نہ گیا پہلی زندگی میں نیا آیا ہے تو گویا نیا قرآن لے کے آیا ہے قرآن وہی صحیح جو عمر رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر مسیح پر جب تک خدا براہ راست قرآن کریم نازل نہ کرے اس کو قرآن کی تعلیم کا کچھ پتہ نہیں تو وہ شریک مکمل بن جاتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ایک دفعہ پھر قرآن نازل کیا جائے گا اور وہ جس کی حکومت بن اسرائیل تک محدود تھی وہ کل عالم پر حکمران ہوگا یہ نبی پرانا نبی نہیں ہے یہ نیا نبی ہے اور آخری نبی جو اس حیثیت سے دنیا دیکھے گی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے بلکہ یہ نبی ہوگا اس لیے یہ اختلاف جو ہے یہ محض لفظی بھی ہے اور زیادہ آگے جا کے دیکھیں تو بہت گہرا ہو جاتا ہے مگر مسیح کے گرد عقیدے کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی غیر قوموں سے غیر امتوں سے نہیں آ سکتا یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے جو بھی مسئلے پیدا ہوگا اسی امت میں پیدا ہوگا جو بھی فیض پائے گا محمد رسول اللہ سے پائے گا آپ کے قرآن سے دین سیکھے گا اور اس حیثیت سے وہ اطاط میں جب بڑھ جائے گا تو محمد رسول اللہ سوری ذرا نزدیک ہو گیا میں جب بڑھ جائے گا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اس کو وہی کام کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ کا کام تھا وہ کیا ہے لہ یوز ہے رو علیہ دین تاکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پہ غالب کر دے یہ ہمارا عقیدہ ہے اب میں آیت خاتم نبیین کی طرف آتا ہوں پہلے میں دونوں کے عقیدے کی تشریح بتا رہا تھا کہ فرق ہے تو کیا ہے آیت خاتم نبیین کا یہ ترجمہ جو وہ کرتے ہیں کہ وہ نبی آیا جس نے پہلے سب نبیوں کو ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بیج ختم کر دیا تخم میں نبوت ختم ہو گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سب کو ختم کر دیا یہ مانتے ہیں کہ نہیں کیسے ختم کیا جسمانی طور پر یا روحانی طور پر دو ہی معنے ہو سکتے ہیں جسمانی طور پر ختم کیا تو سب نبی تو اپنی موت خودی ہی وفات پا چکے تھے ایک ہی ٹیسٹ کیس باقی تھا عشا علیہ السلام ان کے نزدیک ہمارے نزدیک نہیں ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر بھی کل نبیوں کو بلا اشتباع ختم کر دیا یعنی ایک نبی بھی آپ کی عمر سے گزر کر زندہ نہیں رہا آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا آپ کی نبو سے پہلے فوت ہو چکا تھا یہ مولوی جو ہم پر الزام لگاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک نبی زندہ تھا وہ زندہ تھا زندہ رہا ان کے قول کے مطابق تو کس نے کس کو ختم کیا وہ نبی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سو ستر سال پہلے ان کے بیان کے مطابق پیدا ہوا اور 570 ستر سال کی عمر میں وہ آسمان پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس کے سامنے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سامنے جوان ہوتا ہے اپنی نبوت کا دور ختم کر کے گزر جاتا ہے تو کس نے کس کو ختم ہوتے دیکھا ان کے قول کے مطابق نوز اللہ منظال عیسیٰ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہوتے دیکھا اور وہ دونوں یہ دعوے آ حضرت کے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جٹا دیے آپ فرماتے ہیں میں پہلا بھی ہوں اور آخری بھی ہوں اگر جسم کے لحاظ سے یہ مانتے ہیں تو پہلا تو مسیح تھا پہلے پیدا ہوا اور موت کے لحاظ سے مانتے ہیں تو آخری مسیح ہوا بعد میں مرا ان کے قول کے مطابق تو ختم نبوت کا تو انہوں کچھ بھی باقی نہ رہنے دیا اگلا قدم فیض کا سب نبیوں کے فیض قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے کل انبیاء اپنے فیض کا دور ختم کر کے اپنی سفید لپیٹ کے جا چکے تھے ایک مسیحی باقی تھا نا یہ کہتے ہیں اس کا فیض نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کر سکے بلکہ براہ راست اس نے خدا سے وہ فیض پایا جو پہلی زندگی میں اس کو حاصل نہیں تھا فیض میں بڑھ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی امت کو زندہ کرنے میں بنیادی کردار مسیح ادا کرے گا گویا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت تو مر رہی تھی اس میں سانس لینے کی طاقت نہیں رہی تھی زندہ کیا تو موسفی امت کے مسیح نے تو فیض کیسے ختم کیا نہ جسم ختم کر سکے نہ فیض ختم کر سکے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں غلط کہتے ہیں میں علماء کو بارہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اس معاملے پہ گفتگو کرو میں ثابت کروں گا کہ تمہارے معنوں میں بھی جو ہم معنی کرتے ہیں وہ بہت بلند ہیں. جو تم مانا کرتے ہو اس میں بھی ہم قائل ہیں تم قائل نہیں ہو اور وہ ختم کا معنی ختم کرنا جیسا کہ میں بیان کروں یہ کرتے ہیں اور میں ثابت کر چکا ہوں کہ نہ وہ جسم کو ختم مانتے ہیں جسمانی لحاظ سے نہ روحانی لحاظ سے جماعت احمدیہ دونوں لحاظ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتی ہے اور قرآنِ کریم میں خاتم النبوت نہیں لکھا گیا خاتم النبیین لکھا گیا ہے ان جتنے بھی نبی تھے کلہم ان سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ آپ سے پہلے وفات پا چکے تھے اس لیے کوئی نبی بھی جسمانی لحاظ سے آپ سے آگے نہیں نکل سکا روحانی فیض آپ کی عمر تک محدود رہا اور اس میں بھی موسی عیسیٰ کو تو یہ بھی توفیق نہ ملی کہ تیس سے زیادہ اپنے متبین پیچھے چھوڑ کر جاتا اور روحانی لحاظ سے بہت قربانی کرنے والا مگر کامیابی کے لحاظ سے ایک بے طاقت نبی دکھائی دیتا ہے اس کے وصال کے بعد لمبے عرصے کے بعد پھر رفتہ رفتہ خدا نے غلبہ عطا کیا ہے مگر زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف نصیب نہ ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں شرف نصیب ہوا کہ آنکھیں بند نہیں کی جب تک عرب میں وہ انقلاب برپانہ کر دیا جس کا بیڑا تنہا اٹھایا تھا اور حیرت انگیز انخلاف تھا جو عرب کی حدوں سے چھلانگ لگا کر ایک طرف کسرا کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا دوسری طرف کیسر کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا تو زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہے تو اس نبی کی خدمت کے کی امت کو زندہ کرنے کے لیے مسیح کو لایا جانا تھا ایک لغف خیال ہے جماعت ہم اس کو رد کرتی ہے اس کو آیت خاطمنبین کے منافق ادا دیتی ہے ہم کیا معنی سمجھتے ہیں اول وہ معنی سمجھتے ہیں جو عربوں میں رائج تھے اور آج بھی رائج ہیں خاتم کا لفظ قرآن نے ایجاد نہیں فرمایا ایک عرب محاورے کو استعمال فرمایا ہے جس کو سب عرب جانتے تھے خاتم کا لفظ عرب بہترین کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں جس سے اوپر کوئی نہ ہو یعنی مقام کے لحاظ سے آخری ہو چنانچہ ابو علی سینا جو مشہور طبیب بلکہ اطباء کے باپ مانے جاتے ہیں ان ان کو خاتم الطباء لکھا جاتا ہے وہ شاعر جو عربوں کا شاعر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے خاتم کا معنی عربوں پہ روشن ہو چکا تھا اس کے باوجود اس کے دیوان اٹھا کر دیکھ لیں خاتم و المتنبی تمام شعراء کا خاتم آگے دیکھیں ہمارے زمانے میں ہمارے ملک میں حکیم اجمل خان پیدا ہوئے دہلی میں بہت چوٹی کے حکیم تھے جن کا آج تک نام ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے طب میں ان کے جو بیاد ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خاتم الحکمہ خاتم الطبا دونوں میں سے حکیم اجم الخان صاحب تمام عرب استعمال کو دیکھ لیں ایک جگہ بھی اس آیت جو متنازع فی ہے اس کو چھوڑ کر عرب استعمال میں خاتم کا مطلب زمانی لحاظ سے آخری کہیں نہیں ملے گا مرتبے اور مقام کے لحاظ سے آخری ضرور ملے گا یعنی جب عرب شاعر کو خاتم کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اس کمال کا شاعر اب کبھی نہیں آ سکتا شاگرد آ سکتا ہے ہم سر نہیں آ سکتا استاد نہیں آ سکتا یہ سند ہے اس یہ سند چلے گی خاتم یعنی مہر اس کی چلے گی اور اس کے مقابل پر جو بھی دعویٰ ہوگا وہ گر جائے گا جس کو تصدیق نہ حاصل ہو اس شاعر کی وہ بیمانی ہے تو وہ اساتذہ جن کی صنعت چلتی ہے ان کو خاتم کہا جاتا ہے وہ اطبا جن کی صنعت چلتی ہے جو اپنے مضمون میں درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں ان کو خاتم کہا جاتا ہے اور ایک استعمال خاتم کا خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سنی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انت خاتم الیا ایک روایت میں ہے فرمایا انتا خاتم الاسفیہ بات ایک ہی ہے دونوں روایتیں ملتی ہیں اگلی بات سننے والی ہے کما انا خاتم المبیا جس طرح میں خاتم النبی نبی ہوں اے علی تو ولیوں کا خاتم ہے اب خاتم کا ترجمہ وہ لگا کے دیکھے جو مولوی کرتے ہیں کیا مطلب بنے گا کما کا لفظ بھی آ گیا ہے جیسا میں ویسا تو خاتم میں ہم برابر ہیں لیکن میں نبیوں کا خاتم تو ولیوں کا خاتم تو مطلب یہ بنے گا کہ اے علی جس طرح میرے آنے کے بعد ان مولویوں کے ترجمے کے لحاظ سے جس طرح میرے آنے کے بعد ہر قسم کی نبوت کی عطا ختم ہو چکی ہے ہاں پرانا نبی آ سکتا ہے اس طرح اے علی میرے بعد تیرے بعد ولایت کی صف اسلام سے لپیٹ دی جائے گی اللہ اللہ لاخوفُن ولاحم یا ضنون کا دابا بیکار جائے گا قرآن قریر غلط نکلے گا نوز بلّہ کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا کیونکہ جیسے میں آخری نبی ہوں اس طرح تو آخری ولی امت میں ہے اس کے بعد کوئی امت کا کوئی شخص کبھی ولی کا مونی دیکھے گا یہ ترجمہ قابل قبول ہے تسلیم کر سکتے ہیں ہرگز نہیں کیا ولاد بھی ختم ہو گئی نبوت تو گئی نبی نہیں آ سکتا تو کیا ولی بھی کوئی نہیں آئے گا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی کو کہ اے علی تو خاتم الاولیاء ہے بس خاتم کا معنی اگر وہ مانے جو مولوی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے تو آخری ولی ہے اب کبھی کوئی ولی نہیں آئے گا اور یہ جھوٹ ہے وہ معنی کرنا پڑے گا جو دونوں جگہ برابر اطلاق پائے گز کپڑوں سے تو نہیں بدلا کرتا گز تو اتنا ہی رہتا ہے ریشم ناپو یا خدر ناپو اس لیے لفظ خاتم وہی ہے جو دونوں جگہ برابر استعمال ہوگا جماعت احمدیہ کے نزدیک خاتم کم کے معنی جو معروف اور رائج ہیں وہ یہاں چلتے ہیں ایک معنی میں نے بتایا ہے سب سے اوپر سب سے بالا جس کا مسلک آخری مسلک شمار ہو جو آخری معنوی سند بن جائے تو مراد یہ ہے کہ جس طرح میں نبیوں کے لیے ایک سند بن گیا ہوں میرے حوالے کے بغیر کوئی نبی سچا نہیں ہو سکتا جب تک میرے آثار اس میں نہ پائے جائیں جب تک میری تصدیق نہ پائی جائے کسی کی نبوت سچی نہیں اس طرح ولایت میں جو تیرا مخالف ہوگا جس میں تجھ سے مخالف آثار ولایت ہوں گے اور وہ کہے گا میں ولی ہوں جھوٹ بولتا ہے اس نقطے کو سمجھ کر تمام جھوٹے صوفیہ کا پول کھول جاتا ہے وہ جو حضرت علی کے پیراؤ ہو کر ملتان میں ناشتے پھرتے ہیں اور چمٹے بجاتے ہیں اور علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مخالف چل کر ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاتم العلیہ قرار دے دیا بس اگر حکمت سے بات سمجھیں تو بڑے فوائد ہاتھ آتے ہیں اگر بے حکمت کی بات کر کے تعصب کے پیچھے چلیں تو سارا فیض ہاتھ سے جاتا رہتا ہے آگے چلتے ہیں لفظ خاتم کے اور کیا معنی ہیں انگوٹھی جس کے اوپر کچھ لکھا ہو کہیں لگائیں تو وہ مہر تصدیق بن جاتی ہے یہ بہت ہی عظیم و شان دعویٰ ہے جیس جس کی نظیر دنیا میں کسی نبی میں نہیں ملتی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا مصدق قرار دیا گیا مانوی لحاظ سے پہلے بتا چکا ہوں اب ظاہری معنوں سے بھی مصد قرار دیا گیا آپ کی مہر تصدیق ہو تو نبی ہے ورنہ نہیں ہے اور میں بارہا مذاہب کو چیلنج دے چکا ہوں آج تک کسی ایک نے بھی اس, اس کے, کے جواب میں کچھ پیش نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ایک نبی مجھے دکھاؤ کل عالم میں جس نے کل عالم کے نبیوں کی تصدیق کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ایک بھی نہیں ہے آ حضرت اکیلے نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے مانو تو یہ کافی نہیں ہے میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں تم بھی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں میں ہر مقام ہر مرتبہ ہر بستی میں نبی بھیجے ہیں یہ مانوں گے تو میرا ایمان قبول ہوگا ورنہ میرا ایمان بھی رہتا ہے یعنی مجھ پر ایمان لانا بھی رہتا ہے امن رسول و بمعن من ربی بلمن کل آمنہ ملائے کتہ بہی و رسول لان فرق و بہن رسول یہ دیکھو محمد رسول اللہ اس شان کے نبی ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور ملائقہ پر اور کتب پر اور تمام انبیاء پر اور آپ کے ماننے والے بھی سب کے سب مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ان سب باتوں پر ہی لائیں اور دعوی یہ کرتے ہیں لانو فر کو بیند ہم خدا کے بھیجے ہو میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے جو اس کی طرف سے آیا اس کے سامنے تیرے تسلیم خان ہو اس کو ماننا پڑے گا یہ ہے خاتم نبی اگر کو ہے تو نکال کے دکھاؤ مانا وہ جو کل عالم پہ اسلام کی فتح کو ثابت کر دے اس کی برتری کو ثابت کر دے کوئی مذہب سامنے سر نہ اٹھا سکے ورنہ یہ دعویٰ کہ بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا اس کی کیا دلیل ہے کس نے سارا زمانہ دیکھا ہے کوئی بھی نہیں مانے گا نہ مانتا ہے پہلے ایمان لاؤ تو پھر مانتے ہو ورنہ اپنی ذات میں اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے اس بات میں اس دعوے میں کوئی بھی دلیل نہیں لیکن جو میں بتا رہا ہوں مانا اس کی روسے قرآن سب کتب سے افضل ہو جاتا ہے کہ باقی کتابوں کی تصدیق کی ہے محمد رسول اللہ سب دنیا سے افضل ہو جاتے ہیں کیونکہ سب نبیوں کی تصدیق کی ہے اور اسی دعوے میں خاتم النبیین میں آپ کا عالمی ہونا مضمر ہے اس کے اندر شامل ہے کیونکہ آج کوئی نبی بھی عالمی ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر وہ عیسی ہیں فرض کریں تو اس کی بات جس طرح عیسائی آج پیش کر رہے ہیں اور جو بائبل سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی اور قوم کے نبی کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا باقی سب کو جھوٹا مانو گے تو عیسیٰ کو سچا مانو گے اگر کسی اور کو سچا مانو گے تو عیسیٰ کو جھوٹا ماننا پڑے گا بین ہے یہی حال ہر دوسرے نبی کا ہے اس نے اپنی تصدیق کروا لی اور اس کی قوم اس پہ راضی ہو گئی وہ زمانہ لد گیا ختم ہو گیا آج اس نبی کو یہ توفیق ہو ہی نہیں سکتی کہ عالمی ہونے کا دعویٰ کرے اگر عیسیٰ یہ دعویٰ کرتا ہے مثلاً علیہ السلاۃ والسلام تو پتہ ہے مسلمانوں کو کیا قیمت دینی پڑتی ہے مسلمانوں کو محمد رسول اللہ سے دامن چھڑا کر پھر عیسیٰ کو ماننا پڑتا ہے اگر ایک ہندو تسلیم کرتا ہے اس کو کرشچن سے دامن چھوڑا کر عیسی کو ماننا پڑے گا بیک وقت دونوں کو نہیں رکھ سکتا ایک بدھ تسلیم کرتا ہے تو بدھ سے عیسا چھوڑا کر عیسائی ہونا ہوگا لیکن ایک مسلمان اگر رسول اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑتا ہے تو عیسیٰ کو چھوڑنا نہیں پڑتا عیسا کو لازمن پکڑنا پڑتا ہے بدھ کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے کرشن کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے زرتشت کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے یہ عالمی مذہب ہے تمام قوموں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے والا تو خاتمے نوین کی آیت تو عظیم الشان آیت ہے اس کے اتنے بطن ہیں اتنے اس میں روحانی مطالعے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ عقل سے اور دل کی گہرائی سے غور کریں تو اس شان کی آیت دنیا میں کبھی کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی آخری ہونے کے دعوے سے نہیں اس کو تو خود یہ رد کر بیٹھے ہیں. ان معنوں میں جو میں بیان کر رہا ہوں پھر خاتم النبیین کس موقع پر بیان ہوئی ہے وہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے وہ آیت یوں ہے ماں کا نا محمد ان اباحد مرجالق ولا کے رسول اللہ وہ خاطم کیا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے عام طور پر ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں مردوں میں سے باپ نہیں ہے میں یہ نہیں مانتا اس لیے کہ رجال کم کا مطلب ہے تمہارے مردوں کے عام طور پر جس قسم کے مرد تم پائے جاتے ہو ان کا باپ ہونا تو قابل فخر ہے ہی کوئی نہیں تم الزام لگاتے ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے اس لیے یہ ادنا ہے قرآن کہتا ہے کہ جس قسم کے تم لوگ ہو تمہارا باپ ہونا قابل فخر نہیں ہے بلکہ قابل شرب بات ہے کوئی عزت نہیں ہے اس میں کن کا باپ ہے یہ رسولوں کا باپ ہے خاتم کا مطلب باپ بھی ہے ان مانوں میں بھی ہم لفظ خاتم پر کامل یقین رکھتے ہیں اور اس میں گہری حکمت ہے الولد و سر ابھی ہے یہ محاورہ ہے عربی کا کہ بیٹا اپنے باپ کا راز رکھتا ہے اپنے اندر اس زمانے میں تو جینز ایجاد نہیں ہوئی تھی جو سولہ سلم کے زمانے میں جب خاتم البین کی آیت نازل ہوئی ہے تو یہ دعویٰ کسی بظاہر کسی سائنٹیفک فیکٹ پر مبنی نہیں تھا مگر آج زمانے نے کھول دیا ہے کہ بیٹا باپ کی صفات سے پہچانا جاتا ہے اگر محمد رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی رسول تو رسول نہیں ہے کیونکہ سب نبیوں کا باپ آپ کو قرار دے دیا گیا بس خاتم ان معنوں میں کہ اس کی تصویر آپ کو نبیوں میں دکھائی دے گی ہر سچے نبی میں تو محمد رسول اللہ کا اکثر دیکھو گے اگر نہیں دیکھو گے تو وہ جھوٹا ہے کتنا عظیم شان مانا ہے خاتم نبی کا یہ معنی کرنا کہ خاتم نبی نے دوسرے سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا فیض بھی بند کر دیا سب سے بڑی جہالت ہے ایسی جہالت ہے جس کو قرآن کھلے بندوں جھٹلا رہا ہے اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پہلوں کا فیض جسمانی لحاظ سے بھی ختم کیا روحانی لحاظ سے بھی ختم کیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی نبی بنے آپ کی ختم سے نبی پہچھانے جائیں گے آپ کی تصدیق سے پتہ لگے گا کہ کون نبی ہے جس کی ادائیں آپ سے ملتی ہیں وہی وہ سچا ہے جس کی ادائیں مخالفانہ ہیں وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سب نبیوں کے باپ ہیں آپ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی اپنا روحانی بیٹا بھی ہوگا کہ نہیں یا وہ بھی ختم کر دیے سب کے فیض ختم کیے ہیں اپنا بھی ختم کر بیٹھے تو ہاتھ کیا آیا دنیا کو اس سے تو پرانے ادنا ہی کافی تھے جن کا فیض جاری رہتا قرآن کریم فرما رہا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا وہ فیض جاری فرما چکے ہیں جس میں کسی انعام کی کمی نہیں ہے یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء سے لی گئی ہے جو میں بھی آپ آب کے سامنے پڑھتا ہوں یہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک آخری فیصلہ ہے قطعی فیصلہ ہے سرسا میں یہ آیت ہے وہ من یوت اللہ ور رسولہ ولاقین جو کوئی بھی اب اللہ اور اس رسول رسول محمد رسول اللہ کے کرے گا کیا ہوگا اس کو سزا ملے گی انام ملیں گے پہلے نبیوں کی اطاط کے مقابل پر کم نام ملیں گے یا کم سے کم وہ تو ملیں جو پہلے نبیوں کے اطاط سے ملتے رہے مگر شان میں ان سے بڑھ کر یہی دعوی یہ آیت کریمہ کر رہی ہے وہ میں یو تہ اللہ و رسول جو کوئی بھی اللہ کی اطاط کرے گا اور اس رسول محمد رسول اللہ صلی <سلح> اللہ عل و علیہ, وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاط کرے گا فلاء کا مال لذین اب صرف یہی لوگ ہیں جن کو اللہ انعام عطا کرائے کرے گا باقی سب کی چھٹی ہو گئی خاتم کا مطلب غیروں کے چشمے بند اپنا جاری اب فیض لینا ہے تو اس کے پیچھے لگو اور ساتھ فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن کو انعام ملے گا لسٹ بیان آن مینن نبی نہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں نبیوں میں سے ہوں گے یہ لوگ و صدیقینہ اور صدیقوں میں سے ہوں گے و اور شہیدوں میں سے ہوں گے و صالحینہ اور صالحین میں سے ہوں گے وہ حسونہ الاائے کا رفیقہ اور یہ ساتھ جو محمد رسول اللہ کی غلامی سے ملے گا یہ سب سے اچھا ساتھ ہے اس سے اچھا کوئی ساتھ نہیں تو انعام کی لسٹ تو وہی ہے مگر حسون علاع کا رفیقہ نے مرتبہ اونچا بیان کر دیا اب تم پرانی امتوں میں کہاں رفیق ڈھونڈتے پھرتے ہو حسون علائے کا رفیقہ اب رفاقت ڈھونڈنی ہے تو محمد رسول اللہ کی امت میں آپ کے غلاموں میں پیدا ہونے والے نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین کی رفاقت ڈھونڈو اس سے بہتر رفاقت نہیں مل سکتی اتنی واضح کھلی ہوئی آیت کے بعد آیت خاتم نبیین کا یہ ترجمہ کرنا کہ آپ نے سب نبیوں کو ختم کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور سب کا فیض ختم کر دیا ساتھ اپنا بھی ختم کر دیا اب اس امت میں کوئی نبی آپ کی غلامی میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا قرآن کا دعویٰ کیا ہے غلامی میں پیدا ضرور ہو سکتا ہے مگر صرف نبی نہیں ہر مرتبہ شان ہر مرتبہ انعام اب محمد رسول اللہ کی غلامی سے وابستہ ہو چکا ہے صرف نبوت بند نہیں ہوئی قات صدیقیت بھی بند ہے شہادت بھی بند ہے صالحیت بھی بند ہے مگر غیروں کی محمد رسول اللہ کی غلامی میں نہ یہ بند نہ وہ بند نہ وہ بند بس غلام نبی کا تو اعلان کر رہی ہے یہ آیت. اور بجائے اس کے کہ پرانے موسیٰ کے غلام کو محمد رسول اللہ کی امت کا فیض سان بناؤ اگر غیرت ہے تو قرآن کے اس معنی کو تسلیم کرنا لازم ہے کہ جب ضرورت ہوگی محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے وہ اٹھے گا جسے خدا فیض نبوت عطا کرے گا مگر محمد رسول اللہ کی امت کے دائرے میں اور غلامی کے صدقے یہ ہمارا عقیدہ ہے اگر یہ ناوز بلزالک حط کے رسول ہے تو پھر اس عقیدے کو پکڑے رکھیں کہ محمد رسول اللہ کی عمر میں تو سب ناکام ہو جائیں گے موسا کا غلام ڈھونڈنا پڑے گا نیا قرآن لے کے آئے گا یعنی دوبارہ قرآن نازل ہوگا اور آخری فیضلِ سان جو دنیا دیکھے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے پھر وہ خاتمنبین ہوئے نہ کہ محمد رسول اللہ سمجھ گئے حضور اب مسٹر رام ناتھ سانی ساؤتھ ہیمپٹن سے سوال پیش کریں گے جی کیا حال چھوٹا سا میرا چونکہ یہ چھوٹی سی یہی وہ طبی معاملے میں تھی اب مذہبی سوال کرنا چاہتے ہیں ہاں جی مذہب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے کی تعلیم دیتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں کیا اس کا کوئی حل مل سکتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑنے والے مذہبی نہیں ہیں سیدھا صاف جواب ہے خدا کے نام پر بندوں پر ظلم کی تعلیم ان سے نفرت کی تعلیم ایسی ہے جیسے روشنی کے نام پر اندھیرے پھیلاؤ اس لیے خدا تو جھوٹا نہیں ہے پرما تو سچا ہی ہے جھوٹے یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اس خدا کی طرف سے آئے ہیں اگر کوئی کہہ کہ میں اتر کی دکان سے نکل کے آ رہا ہوں اور سخت بدبو آ رہی ہے اس میں سے تو آپ کیا کہیں گے اتر بدبو دار ہوتے ہیں آپ کہیں یہ جھوٹا ہے یہ ٹوکری اٹھا کے آیا ہے ادھر کی دکان سے نہیں آیا تو یہ لوگ ٹوکری اٹھانے والے ہیں ٹھیک ہے Ahmadiyat <Sessly> zindabad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 گو ایک پروگرام ہمارا کل ہوا لیکن وہ بنگلہ اور عربی زبان میں تھا اس حوالے سے اپنے تمام ریڈیو ایم دیا کے ساتھیوں کی طرف سے آپ تمام سامعین کو رمضان المبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کو بابرکت کرے آپ کو ایسی عبادت کرنے کا موقع ملے جو قبول ہو اور آپ کی تمام دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ خصوصی پروگرام ہے رمضان کے مناسبت سے آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ 9 بجے سے لے کے یعنی اب سے لے کے دس بجے تک اس فریکوینسی پہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہمارا برائے راست پروگرام کا سلسلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور پھر دس سے بارہ بجے آپ کے خدمت میں ریکارڈنگ کا جو حصہ ہے وہ پیش کیا جائے گا اور اسی طرح پہلا جو ایک گھنٹہ تھا آٹھ سے نو بجے کا اس میں آپ نے امام جماعت اہم جماعت دیا کے جو چوتھے امام تھے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحم اللہ ان کی مجلس عرفان میں سے ایک تباد سنا اس کا ایک حصہ سنا اور اس طرح آپ نے ایک تاریخی چیز سنی کیونکہ جو چوتھے خلیفہ ہیں ان کو انتقال ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے لیکن ان کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے مختلف ان کی مجالس کی آج اس میں سے ایک مجلس میں سے آپ کو سننے کا موقع ملا ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان افتتاحی کلمات کو سنیے اور اس کے بعد پھر ہم سٹوڈیوز کی لائن کھولیں گے اور آپ کو دعوت دیں گے کہ اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی عابد صاحب بسم اللہ حضب اللہ بسم اللہ رحمٰن الرحیم مکرم صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب ہو رہا ہے یہ محض خلا تعالیٰ کا فضل فضل ہے کہ رمضان کے مہینے سے ہم ایک دعا گزار رہے ہیں ایک مرتبہ پھر اور ہمیں توفیق مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عبادت کا موقع پاتے ہوئے اپنے گناہوں کی مغفرت ہم حاصل کر سکیں جو کمیاں چلی آ رہی ہیں ان سے ہٹ سکیں اور تیزی سے عبادت میں جو ہے آگے بڑھ سکیں تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی رمضان کے حوالے سے سورہ البقرہ میں آیت 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم یا ایو الٰظین آمن قطب علیہم السّیامََ کما قطب عل اللہ من قبل کم اللہ اللہ یعنی کہ رمضان کے روزے تم پر اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے لا لاکم تتکون تاکہ تم تکوا میں بڑھ سکو اور آگے پھر آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایکسیپشنز بتائی ہیں کہ اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کو یہ رمضان کے ایام جو ہیں وہ بعد میں پورے کرنے ہیں یعنی کہ اگر وہ روزے سے چھوٹ جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا بعض اور وجوہات کی وجہ سے تو وہ یہ ایام جو ہے بعد میں مکمل کرے لیکن لالکم تتکون سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا گہرا تعلق جو ہے وہ انسانی خدمات سے بھی ہے قرآن کریم نے امت مسلمہ کو یہ کہا کہ کن تم خیر امت نخرجطلّاس کہ تم بہترین لوگ ہو جو کہ دوسروں کی خدمت کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہو اور اس خدمت کا ایک طریق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ ہے کہ جو دکھی انسانیت ہے اس کی مدد کی جائے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ نے فرمایا کہ سید القوم خادم و ہوں کہ جو قوم کا سردار ہے وہ ان کا خادم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود اسوہ سے یہ ثابت کیا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں غربہ کی مدد کرنے میں ہر موقع کی تلاش میں ہوتے تھے اور جب موقع ملتا تو آپ درگ نہ کرتے تھے اور اس بندے کی جہاں تک آپ کی استطاعت ہوتی ضرور مدد فرماتے اور اس بات کا آپ کو ایک انفاق فی سبیل اللہ کا سبیل اللہ کا خیال ات تک رہتا تھا کہ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں شامل تھے صحابہ کہتے ہیں کہ نماز ختم ہوئی تو علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور یہ الفاظ رکھتے ہیں کہ کندھوں سے ہوتے ہوئے یعنی کہ اتنی جلدی میں کہ آپ نے انتظار نہیں فرمایا کہ لوگ اٹھ جائیں تو پھر میں جاؤں آپ وسلم تیزی سے اٹھیں اپنے حجرے میں گئے ہیں اور آپ جلدی سے جو ہے وہ واپس آئے ہیں تو صاحبہ نے پوچھا کیا ہوا تھا آپ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے یاد ہے کہ کچھ صدقے کی کوئی چیز آئی ہوئی تھی وہ نماز کے ہم خیال ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ رہ جائے تو اس بات کا بھی آپ کو بڑا خیال تھا اور رمضان کے حوالے سے ہمیں آپ وسلم کے بارے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سب سخیوں سے بڑے سخی کے بارے میں نہ بتاؤں اللہ تعالیٰ تمام سخاوت کرنے والوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہے پھر میں تمام انسانوں میں سب سے بڑا سخی ہوں یہ آپ وسلم کا صرف دعویٰ نہیں ہے آپ وسلم نے یہ بات اپنی زندگی میں کر کے دکھائی اور بار بار مختلف موقعوں پر کر کے دکھائی پھر حضرت عبداللہ بن عباس عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے اور آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں اپنے انتہائی عروج پر پہنچ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقاتیں کرتے تھے اس وقت آپ کی سخاوت اپنی شدت میں تیز آندھی سے بھی بڑھ جاتی تھی یعنی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملتا آپ کے اوپر رمضان کا مہینہ آتا تو آپ جہاں پر دوسری باتوں میں تیزی اختیار فرماتے وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ بھی ایسا ایک ذریعہ ہا جس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خدمت کی تو اس کے ساتھ اب مکرم صاحب ہم جو بات کریں گے وہ ان ہمارے بہت ہی ایک مزز دوست ہیں ڈاکٹر اسلم داؤد صاحب جو جماعت احمدی میں تو بہرحال تعارف کے متعج نہیں ہیومینٹی فرس انٹرنیشنل کے کینیڈا کے جو ہیں وہ انچارج بھی ہیں سی ای او کہہ لیں اس کے ساتھ ساتھ جماعتی خدمات میں ایک لمبے عرصے سے کم از کم جتنے عرصے سے میں کینیڈا میں رہ رہا ہوں جو کہ اکیس سال کا عرصہ ہے اس وقت سے مسلسل دیکھتا چلا آ رہا ہوں جماعت کی خدمت ایک رنگ میں نہیں تو دوسرے رنگ میں کیے چلے جا رہے ہیں اور اپنا بے انتہا قیمتی وقت جو ہے جماعت کی خدمت میں گزارتے ہیں مکرم صاحب اگر ان کو اگر ہم آن لائن لے سکیں جی ان کو ہم آن لائن لیتے ہیں اور ایک پہلو جو ان کے تعارف کا تھا جو رہ گیا جو آپ نے تعارف کروایا کہ وہ اس ریڈیو احمدیہ کے بانی ہیں ڈاکٹر دعود صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ پیر پہ ہیں جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیا حال چال آپ کا رمضان مبارک آپ کو آپ کو بھی رمضان مبارک اللہ جی بہت شکریہ آپ نے آج وقت نکالا ہمارے ساتھ آن ائر پر پروگرام میں شامل ہوئے کیا آم. ہمارے مہمانوں کو بتائیں گے سامین کو بتائیں گے جی میں سب سے پہلے تو اپنے سامین کو جو ہماری ریڈی امدیا کے سامین ہیں ان کو رمضان مبارک کہنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی ان کو اس طرف سوچے دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بابرکت مہینہ جی ہے اس کے بارے میں جو سب سے ایک خاص بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرلہ وسلم اور ان کی جو آ... صدقہ اور زکوٰۃ جو تھی وہ... وہ اس طرح کرتے تھے اس مہینے جیسے ایک طوفان آ... یا ایک تیز ہوا کی طرح کرتے تھے جی جی کی طرح جی طرح جی اور اس مہینے کی خاصا یہی ہے کہ لوگ اپنی جہاں اپنے آپ کو آ... پاک کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس میں اس مہینے صدقہ اور خیرات دے کر کے دوسروں کی بھی امداد کر رہے ہوتے ہیں ایک بھوک بھوکا رہ کر کے بھوکے کی ایک ایکسپیرینس کرنا اور اس کے ساتھ ہی بھوکوں کی مدد کرنا اس مہینے کا خاصہ ہے تو ہیومینٹی فرسٹ جو ایک فلاحی ادارہ ہے اور دنیا میں فلاحی کام کر رہی ہے اس میں سے ان کے جو پروجیکٹس ہیں جس میں پانی کا کنواں لگانا بھوکوں کو کھانا کھلانا ہسپتال بنانا میڈیکل کیمپس کرنا بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا اسکول کا کی تعمیر کرنا اس طرح کے مختلف کام کر رہے ہیں اس مہینے خاص طور سے ہیومینٹی فرسٹ ایک فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کرتی ہے جس میں اس افطار فنڈ ریزنگ ڈنر کرتی ہے اور اس میں لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اس افطار پہ تشریف لائیں اور اس میں افطار کے کرنے کے لیے جو جو داخلے کے ٹکٹ ہے وہ لیں اور افطار بھی کریں لیکن اس کا جو برکت ہے وہ یہ کہ اس پیسوں سے جو وہ دیتے ہیں اس داخلے کے ٹکٹ کے لیے اس سے کئی گھروں میں مہینے بھر کا کھانا کا انتظام کر دیا جاتا ہے اور سینکڑوں گھر اس سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں یہ وہ افطار جو کہ پہلے ایک بابرکت کھانا ہوتا ہے وہ مزید بابرکت بن جاتا ہے کیونکہ اس میں غریبوں کی خوراک شامل ہو جاتی ہے جو آپ کے کھانے سے ان کو ملتی ہے صحیح. دوسری میں جو اب آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسی خامی سید حسر عزیز نے فرسٹ کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ افریقہ اور دیگر دوسرے غریب ممالک میں فلاحی کام کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کے کام کریں جی اور اس کے لیے ایک ان کی ہدایت کی روشنی میں ایک انٹرنیشنل گلوبل جس ٹیلیتھون جس کو کہتے ہیں وہ ہم انتظام کرتے ہیں ہر سال اس سال اس اتفاق سے وہ ٹیلی ٹیلیتھون بھی رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے مے ٹوینٹی سکس کو جی اور جس میں ساری دنیا سے لوگ شامل ہوں گے اس میں ہمیں جو ٹارگٹ ملا ہے کہ کم سے کم اس سال ہم ملین ڈالر جمع کریں اور اس ملین ڈالر سے افریقہ میں مبتلا کام کریں میں ریڈیو اہم کے سے سننے والوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے امام کی جو خواہش ہے اس پہ لبیک کہتے ہوئے جو سن رہے ہیں وہ آگے پیش پیش ہوں اور جو نہیں سن رہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ اس مہینے کی قربانی کی جو ہے اس مہینے کی جو نیکی ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے دیشتر. آج آپ ارادہ کریں کہ ہم ایک سکول کی تعمیر میں ہیلپ کریں گے یا ایک کنواں پانی کا کنواں لگائیں گے یا آنکھوں کی سرجری کرا دیں گے یا ایک یا کوئی ٹیوٹرنگ سینٹر ہم بنا دیں گے اس طرح کے بہت سارے دیگر کام ہو رہے ہیں یا کینیڈا میں جو فوڈ بینک ہے اس کی ہم معاونت کریں گے اس طرح کی تحریک میں شامل ہوں ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو پچیس ہزار تیس ہزار دے کے سکول بنا دیں یا پانچ ہزار دے کے کنواں بنا دیں یا اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو پچاس ہزار دیں تو ہم ایک میڈیکل سینٹر کھول دیں گے تو میں لوگوں کو درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس میں سے آپ جو بھی آپ کو توفیق ملے اس کو پیش کریں اس مہینے اور اگر بڑی رقم نہیں کر سکتے چھوٹی بھی رقم اگر آپ پانچ سو ہزار ڈالر بھی کریں گے جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی استطاعت دی ہے آپ کو توفیق دی ہے اس کو کریں اور یہ مہینہ ہے جس میں جو بھی آپ نیت کریں گے اور جو آپ دے پائیں گے اس کا اجر بھی اسی طرح صحیح ہوگا تو یہ ریڈیو ایم جیس کے سننے والوں سے بہت ہی معدمانہ درخواست ہے کہ وہ پچیس مئی ٹوئنٹی فکس کو ہمارے پروگرام میں بھی شامل ہوں اس سے پہلے ہی ہماری ویب سائٹ www.humanityfirst.ca پہ جا کر کے وہ پلج بھی لکھ سکتے ہیں اور ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں اور اگر ان چاہے تو ہمارے اسٹوڈیوز میں چھبیس مئی کو آ کر کے پروگرام میں شامل ہوں اور وہاں پر بھی اپنے وعدے پیش کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کو سنیں گے تو ہمارے پروگرام اس میں ہم بتائیں گے بھی کہ آپ کی مدد سے جو ہم پروگرام پروجیکٹ کر رہے ہیں ان کی کیا صورت حال ہے جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے جو اس وقت رمضان میں جو پروگرام ہو رہے ہیں اس حوالے سے روشنی ڈالی ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو گزشتہ سال ٹیلا हुई تھی اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں اس میں کس قسم کی ہمیں کامیابی ہوئی اور اس کے جو وہاں پر جو جمع ہوئے مال جو جمع ہوا اس کی پھر مصارف جو ہیں اس کو ہم نے کس طریقے پہ استعمال کیا جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا تو میں یہ بتاؤں کہ پچھلے سال جو ہمارا گلوبل ٹیلیتھون ہوا تھا اس میں کینیڈا نے تقریباً چار لاکھ ڈالر جمع کیا تھا اور ساری دنیا میں تقریباً دو ملین ڈالر کے قریب جمع ہوا تھا اور اس کے جو پوری دنیا کی اگر میں تفصیل بتانے لگ جاؤں تو وہ بہت لمبا کام ہوگا میں صرف کینیڈا کے کی حوالے سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کینیڈا کو پچھلے سال ایک سال میں جو کام کرنے کی توفیق دی ہے اس میں تقریباً پانچ سو کیٹریک پانچ کی سرجری کرائی ہے یعنی کہ پانچ سو پیشنٹس جو ہیں انہوں نے آنکھوں کی روشنی ان کی بحال ہوئی ہے ہم نے تقریباً سو سے زیادہ کنویں لگائے ہیں ہم نے ایک ہاسپٹل کی تعمیر کی ہے جو بالکل اپنے آخری مراحل میں ہے کے میں ہم نے ایک اسکول میجر میں بنایا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کئی میڈیکل کیمپس کیے ہیں اور پھر ساتھ میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو افریقہ میں کھانا کھلایا ہے ان کے علاوہ کینیڈا بھی, بھی مختلف پروگرام ہوتے رہے ہیں جس میں ہم نے یہاں پہ فوڈ بینک تقریباً بارہ سو فیملیز کو ہر مہینے سپورٹ کرتی ہے پھر ہم نے تقریباً دو سو ریفیوجیز کو کینیڈا میں ریسیٹل کیا ہے یہ میں صرف گزشتہ ایک سال کی آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں اور اس اسی سیلیتھون کے نتیجے میں ہم نے تقریباً پندرہ ہزار مریضوں کو سہولیات اور ان کے علاج کی سہولیات پیش کی ہیں پچھلے ایک سال کے اندر تو یہ ایک مختصر سا آپ کے لئے جائزہ ہے کہ لوگوں نے واٹر ویلز کا پلچ کیا تھا ان کو ہم واٹر ویل ہم نے ان علاقوں میں لگا کر کے ان کو تصویریں وغیرہ ان کو ہم بھیجی ہیں پھر اسی طرح ہم نے آئی سرجریز کی ہیں ان کی بھی ڈیٹیل رپورٹ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اور یوٹیوب چینل پہ بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ جو ریفیوجی ریسیٹلمنٹ کا ورک ہے یہ مسلسل بیسز on, پہ چل رہا ہے ہم شہدا کی فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں مختلف دنیا کے مختلف ممالک سے ریفیوجیز کو بھی بلا رہے ہیں ان کو یہاں بلا کر کے ریسیٹل کرتے ہیں اور ان کو پھر جابز میں ہیلپ بچوں کو اسکول میں ہیلپ اور جب تک کہ وہ اپنے پیر پہ پوری طرح کھڑی نہ ہو ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ کام پچھلے ایک سال میں ہوا ہے جی ڈاکٹر صاحب اللہ سے ہیومینٹی افرٹ جو ہے وہ باقی چیریٹیز کے مقابلے میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے خدمت کر رہی ہے انسانی انسانیت کی اور اپنے مختصر اور تھوڑے ذرائع ہونے کے باوجود جو انڈر ٹیک کیے ہوئے ہیں پروجیکٹ یہ بہت عظیم ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی ہے میرا سوال یہ ہے کہ اب آپ نے ذکر کیا کہ کینیڈا میں تقریباً بارہ سو فیملیز کو آپ لوگ فیڈ کر رہے ہیں جی. اور یہ ایک عجیب سی فگر معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہم, ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کینیڈا میں کوئی غریب نہیں ہے کیونکہ ویلفیئر سوسائٹی ہے سب کو ویلفیئر ملتی ہے جی تو یہ کس طرح کام ہو رہا ہے جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا اس کے لیے میں تھوڑی سی ایک ہسٹری بتاؤں کہ جب ہم نے کینیڈا میں شروع کی تھی تو میں اس وقت تحقیق کر رہا تھا کہ کینیڈا کے اندر کون سا پروجیکٹ کیا جا سکے جس سے کہ ہیومینٹی سر کا تعارف کینیڈا میں لوگوں سے ہو سکے اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ ہمیں بھوکوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ لوگ بھوکے سوتے ہیں لیکن جب اس وقت ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آدھے سے زیادہ اسکول میں جو بچے جاتے ہیں وہ ناشتہ کیے بغیر جاتے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں ناشتے کے پیسے نہیں ہوتے اسی طرح بے شمار لوگ ہیں جو سفید پوشی میں بھوکے رہتے ہیں کیونکہ جو ویلفیئر ملتی ہے وہ پانچ چھ ڈالر ایک پد کو ملتی ہے کپل ہے تو بارہ ڈالر کے قریب ملتی ہے اس میں اگر وہ کرایہ بھی دیتے ہیں ہزار ڈالر کے کرایہ دیتے ہیں تو دو سو ڈالر بچتا ہے ایک کپل کو تو اس میں کھانا کا گزارا تو نہیں ہو سکتا ان کا یا بس کے ٹکٹ لے لیں یا کھانا لے لیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل منیمم پہ گزارا کر رہے ہیں اور ہمیں جو کلائنٹ آتے ہیں ان میں نیو امیگرینٹس تو ہیں اور انمپلائڈ لوگ بھی ہیں لیکن ایک بڑی تعداد سوشل ویلفیئر والے جو ہے جو ہے وہ ورکر جو ہے سوشل ورکر وہ ہمیں ریفر کرتے ہیں کہ ان کا گزارا نہیں ہو رہا ہے ان کی سپلیمنٹ چاہیے یعنی ان کو جو پیسے ملتے ہیں حکومت جو ان کو پیسے دیتی ہے وہ ان کے مہینے بھر کے کی گزارے کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے اسی طرح سنگل مدر ہیں جو اکیلے ہوتی ہیں گھر میں اور جاب نہیں کر رہی ہوتی ہیں ان کو جو پیسے چائلڈ سپورٹ سے مل رہا ہوتا ہے وہ ناکافی ہوتے ہیں گھر کا کرایہ دینے کپڑے اور ساری چیزوں پرنے کے لیے تو ان کو وہ کھانا ہمیں دے رہتا ہے اسی طرح بعض فزیکلی چیلنج لوگ ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں اور ان کے لیے جو ان کو او ڈی ایس بی مل رہی ہوتی ہے اس سے وہ کرایہ اور دینے کے بعد جو دوسری ضروریات کو پوری کرنے کے بعد اتنا نہیں بچتا کہ وہ غذا پہ پورا ہو سکے تو ایسے لوگوں کو ہماری فوڈ بینک کی جو یونیک بات یہ ہے کہ ہم کوئی سوال نہیں کرتے اور ہم کھانا گھر میں ڈلیور کرتے ہیں ایک مہینے کی گروسری ڈلیور کرتے ہیں اس سے بہت بڑی سپورٹ مل جاتی ہے ان کو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ایک بڑا تفصیلی ایک جائزہ پیش کیا ہے کہ کس طرح کینیڈا میں بھی باوجود اس کے کہ اتنی سہولیات میسر ہیں پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اس قسم کی یعنی کہ کھانے کی ضرورت رہتی ہے میرا اگلا سوال آپ سے اس بارے میں ہے کہ آپ ایک والنٹیئر یہ سروس ہے ہیومینٹی فرسٹ اس کے اندر کچھ بتائیں کہ کس طرح اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے والنٹیئر کرنا چاہتا ہے وہ کیسے میں میں اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ حضرت المسی نے ابھی اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ ہیومینٹی فرسٹ جو کام کر رہی ہے اس کی ویلیو دس گنا ہے تقریباً کسی دوسرے چیریٹی کے مقابلے میں اگر ایک چیریٹی ایک ہزار ڈالر خرچ کرتی ہے وہ کام ہیومینٹی فٹ سو ڈالر میں کر دیتی ہے اور کیونکہ یہاں پہ یہ والنٹیر ادارہ ہے اور ساری ٹیم اور جتنے بھی والنٹیرز ہیں وہ کسی قسم کی کوئی تنخواہ نہیں لیتے کوئی اس کی کوئی فیس نہیں ہے ان کی اس لیے ہماری ایڈمن کاسٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے تو اس میں ہماری جو کامیابی ہے اور ہماری جو طاقت ہے وہ والنٹیرز کی بیسس پہ اور ہماری کیونکہ اوپن کانسیپٹ پہ کوئی شخص کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی فرقے سے کسی کلچر سے کسی ملک سے ریس ریلیجن کلر ٹریٹ کو کوئی فرق نہیں ہے یہ وہ ہیومینٹی فرسٹ کا ایک ممبر بن سکتا ہے اور ہیومینٹی فرسٹ کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے ہمارے اللہ کے فضل سے سینکڑوں لوگ ہیں جو مختلف مذاہب سے اور مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہیں وہ آ کے کرتے ہیں ہم کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے اگر آپ یہاں پہ آئیں ہیومینٹی فسٹ ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو اپنی پسند کی فلاحی کام کرنے کی موقع دیتا ہے اور آپ کو خدمت کی ٹاپک دیتا ہے آپ آئیں اگر آپ کو ریفیجیز پوری سیٹل کرنے میں مزہ آتا ہے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے رجسٹر کریں ہم آپ کو ریفیوجی ری سیٹلمنٹ کا کام دیں گے اگر آپ کو ڈیزاسٹر رسپانس کے کام کا شوق ہے تو آپ ہمارے ڈیزاسٹرسپانس ٹیم کو جوائن کر لیں ہم انٹرنیشنل ڈیزاسٹر رسپانس کرتے ہیں اس میں آپ کو بھیجیں گے اگر آپ کو کسی بیک آفس میں کام کا شوق ہے جس میں آپ اور میں ہیلپ کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ میں ویب ڈیزائننگ میں اس میں آپ ہمیں ہمارا آپ سائن اپ کریں ہم آپ کو اس طرح کا کام دیں گے اور ایک بڑی تعداد ہے جو ہمارا ان کو جو شوق ہے کہ وہ فوڈ بینک میں آ کے فوڈ کی شارٹنگ کریں فوڈ کی شیلفنگ کریں فوڈ کے پیکجز تیار <سطور> کریں یا فوڈ ڈرائیو کریں اگر آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیشہ ہمیں ضرورت رہتی ہے ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگ ہمارے لیے فوڈ ڈرائیو کریں تو والنٹیر کرنے کے بے شمار موقعے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ پہ ہیں ہمارا آفس ساتوں دن کھلا ہوتا ہے ہمارے آفس میں آ جائیں آپ ملک کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں آپ اس انسانیت کی خدمت کے کام میں ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. صاحب, یعنی کسی بھی عمر کے طبقے سے تعلق ہو جو چل پھر سکتے ہوں کام کر سکتے ہوں اور خاص طور پر نوجوان جو والنٹیئر آورز ایک مینڈیٹریسپیکٹ ہے ہائی اسکول کا जी. وہ اپنے پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آ اس میں شامل ہو کر اپنے آور پورے کر سکتے ہیں بالکل <coughs> بالکل اور یہاں پہ ان کو ایکسپیرئنس ملے گا ہم ان کو ریفرنس لیٹر بھی دیتے ہیں اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں سے انٹرنشپ کر کے ایکسپیرئنس کر کے جابز وغیرہ لیتی ہیں اور وہ اپنے سکسیزفل کریئر کی طرف شروعات جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے ونٹیئر کر کے کرتے ہیں بے شمار نیو امیگرینٹس آ کے ہمارے یہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں اور کنیڈین ایکسپیرئنس لیتے ہیں تو آپ یہاں والنٹیئر کریں گے تو جو آپ انسانیت کی خدمت کریں گے تو وہ الگ لیکن جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ بال دفعہ کہیں زیادہ ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے دس گنا آپ کو نواز دیتا ہے بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے پچھلے سال کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر سنا کہ کامیاب ٹیلیتھن ہوئی آ, اس کے بارے میں جو یہاں کے لوگ جن سے آپ نے ذاتی طور پر رابطے کیے آپ ملے دی. ان کے کچھ تاثرات اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا جنہوں نے اس میں ڈونیٹ کیا ہے دونوں کی بات دونوں کا اگر ذکر کر دیں کیونکہ ایک تو ریسپینٹ ہے جس کو جس کو ہم مدد کر سکے اور ایک وہ جس نے اپنی مالی امداد کے ذریعے اور جو پروگرام کا اثر جو لوگوں پر ہوا اس حوالے سے جی بالکل میں بتاتا ہوں جو بینیفیشریز ہیں ان کے تو ہمیں اتنے سارے ٹیسٹ میونیز ملتے ہیں کہ یہ ہیومینٹی فسٹ وہ واحد ادارہ ہے جو ان کو ریسپیکٹ فلی ٹریٹ کرتا ہے اور بے لوس خدمت کرتا ہے بعض لوگوں کو بڑا شک ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کی گروسری دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں پوچھ رہے اور ان کو ونٹر کلودنگ دے رہے ہیں یا سینکڑوں ریفیوجیز کو لا کے ریسیٹل کر دیا ہے نہ ان سے کوئی رشتہ داری نہ ان سے کوئی جانتا, جان پہچان نہ دوستی نہ وہ ہمارے کلچر کے لوگ نہ ہم ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے صرف انسانیت کے ناطے ان کی مدد کی ہے وہ لوگ تو شکر ہمارا شکریہ یعنی کہ ادارے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھکتے نہیں کہ یہ بے لوس خدمت کرنے والے لوگ ہیں جو چوبیس گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں اور یہ کامنٹ ہمیں صرف کینیڈا میں نہیں انٹرنیشنلی ہر جگہ ملتے ہیں جب ہم افریقہ میں کوئی ہسپتال لگاتے ہیں تو وہاں قریب کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو بغیر کسی منافع کے ہمارا علاج کر رہے ہیں اسکول کھولتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے ہم نے تعلیم کا انتظام کر دیا ہے دوسرے ملک سے کے جو زبان بھی ہم نہیں بولتے ان کی اور وہاں پہ جا کے تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں تو اس طرح کے فیڈ بیک تو ہمیں بہت زیادہ مل رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف جو ڈونرز ہیں ہمارے ڈونیشن دینے والے ان کا بھی ایک عجیب حال ہے وہ بڑا ایمان افروز ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لے رہے ہیں پانچ ہزار ڈالر مجھے فائدہ ہوا تھا فلاں کام میں اور میں نے یہ سوچا تھا کہ نیت کی تھی کہ میں پانچ ہزار کا لگا دوں گا یا کوئی کہتا ہے کہ میں کھانے کے لیے دے دوں گا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں کئی گنا زیادہ واپس مل جاتے ہیں ایک صاحب نے کہا کہ میں مجھے تیس ہزار کا فائدہ ہوا تھا ایک کام میں میں نے فوراً عہد کیا کہ میں یہ پانچ ہزار جو ہے نا فسٹ کو دے دوں گا پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں آج نہیں دے رہا بلکہ ہر سال میں آپ کو یہ پانچ ہزار ڈالر دوں گا اور اس کے علاوہ بھی دوں گا اور وہ باقاعدہ دے رہے ہیں پھر اسی طرح ایک اور صاحب آئے انہوں نے کہا کہ میری بڑی حالت خراب تھی اور مجھ سے کسی فرس کے کارکن نے آ کے کہا کہ پیسے دیں تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس تو اس وقت خود پیسے نہیں ہیں تو میں کیا کروں تو میرے پاس کسی کا سو ڈالر کا پڑا ہوا تھا جو میں نے کسی کو دینے تھے واپس کرنے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بعد میں دے دوں گا یہ سو ڈالر میں ہیمائٹی بس کو دے دیتا ہوں حالانکہ اس وقت میں مقروض ہوں لیکن پھر بھی میں دے دیتا ہوں کہتے ہیں میں نے وہ دیا اور عجیب کہتے ہیں کہ مجھے ہزار ڈالر کا فائدہ ہو گیا اگلے دن کسی طریقے سے کہتے ہیں کہ میرا اس وقت سے ایمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر ہم انسانیت کی خدمت کریں گے اور خدا تعالیٰ کی محبت کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ دس گنا ہمیں نوازتا ہے تو انہوں نے میرے پاس آئے انہوں نے کہا یہ میرا کریڈٹ کارڈ نمبر ہے آپ مجھ سے ہر مہینے پانچ ڈالر اس میں ڈیڈکٹ کر لیا کریں اور وہ دن اور آج کا دن ہم ہر مہینے ان کی کار کار سے ڈالر چارج کر پانچ سو ڈالر چارج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے کام میں برکت پی برکت پڑتی چلی جا رہی ہے تو, تو یہ یہ ہے اس کے بعد پھر ہمارے لوگ ہیں جو آ, کل کا واقعہ میں آپ کو سناؤں یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے جی جی. ایک صاحب نے فون کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پانچ ہزار ڈالر آپ کو افریقہ میں کنواں لگانے کے لیے دیا تھا تو آپ کی کسی کارکن کو جب میں نے فون کیا پوچھنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستان میں لگانے کا ادارہ کر ادارہ کریں تو مجھے بڑا میں نے فکر نہ کریں آپ کا جہاں کہا گیا ہے وہیں ہم لگوائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے آپ نے تو مکمل بھی ہو گیا مجھے تصویریں بھی مل گئی ہیں لگ گیا ہے لیکن اس بچی نے جو مجھے کہا کہ ہم تو پاکستان میں لگانے کا سوچ رہے ہیں تو اس سے مجھے خیال آیا کہ شاید پاکستان میں زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت میں نے یہ بات کا احساس نہیں ہوا تھا لیکن اب میں پانچ ہزار اور دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ پاکستان میں بھی لگا دیں ماشاءاللہ تو یہ جب ایسے جذبے ہوں ایسے ہمارے ڈونرز ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے تو ہم پھر اور خلیفہ وقت کی رہنمائی ہو تو ایسے ادارے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں سننے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور خود ٹیسٹ کریں آپ یہاں پہ والنٹیئر کریں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسی ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے کہ آپ اپنے پیسے لے کر آئیں یا آپ صرف والنٹیئر کریں آپ یہاں خود کام کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی ڈونیشن کہاں استعمال ہو رہی ہے لوگوں کی کہاں ہو رہی ہے آپ خود اس کو کریں گے ہر شخص ہمارا یہاں پہ والنٹیئر بن جاتا ہے ہر شخص ہمارا ڈونر بن جاتا ہے اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا ذاتی کام ہے اور ایک عجیب دلچسپی ایک, ایک اس میں ایک پرسنل ٹچ شامل ہو جاتا ہے تو नहीं. میں دعوت دیتا ہوں اس میں اس خدمت میں شامل ہوں اور میں یہ سمجھ آپ کو, لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حقوق العباد جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے اور حقوق العباد کا اجر جو ہے آ, بعض دفعہ حقوق اللہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے تو اس لیے آ, اس میں اس مہینے میں پیچھے نہ رہیں اور جو ہمارا چھبیس مئی کو ٹیلی تھون ہو رہا ہے اس میں آپ سنیں بھی ایسے لوگوں کی باتیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ ڈونیشن دی ہیں اور جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ہماری جو یہ کوشش ہے کہ افریقہ میں ہم ڈالر پروجیکٹ کریں اس کو ہمیں تقبیل کرنے میں ہماری مدد کریں ضرور تو صاحب نے اپنی ویب ویبسائٹ بتائی تھی فرسٹ ڈاٹ سی اے جی اس کو بھی ہم دیکھ رہے تھے ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی کہ اس سال فدیا اور فطرانے وغیرہ کا بھی انتظام ہے آپ کے بالکل بالکل ہیومینٹی فسٹ بہترین ادارہ ہے جہاں آپ فدیہ یا زکوات یا صدقہ دے سکتے فطرانہ ہم نہیں لیتے فطرانہ جماعت جمع جمع کر رہی ہے لیکن فدیہ جو اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے تو فدیہ کی رقم یا آپ نے صدقہ دینا ہے یا زکوٰۃ دینا ہے وہ ہیومینٹی فسٹ لے سکتی کیونکہ یہ فدیہ فدیہ جو ہے وہ تو ہم صرف بھوکوں کو کھانا کے لیے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا مقصد ہی اور کینیڈا میں فوڈ بینک جو ہے ہماری وہ ایک آپ کے سامنے بہت ہی آسان ایک سائنٹیفک سسٹم ہے کہ ادھر آپ نے پیسے دیے فیملی کو کھانا کھانا کھلا دیا تو فدیہ کا اس سے زیادہ بہترین مصرف اور استعمال اور ایک ایفیشینٹ طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے ہیومینٹی فسٹ کو فدیہ ضرور دیں اسی طرح صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم جو ہے اس سے فلاح uh, انسانی فلاح بہبود کے کام اور ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں جس کے ذریعے ہم اسکول افریقہ میں اسکولس اور ہاسپٹلس اور ٹریننگ uh, سینٹرز uh, وغیرہ بنا رہے ہیں نئے آنے والوں کی مدد کر رہے ہیں uh, جو غریب uh, ایسے لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں اور uh, سفر کر کے لمبا سفر کر کے ان کو یہاں سیٹل کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ, یہی یہی مقصد ہے سب کا اور زکوٰۃ کا تو ہیومینٹی فسٹ وہ ادارہ ہے جو آپ کی ان قربانیوں کو اور یہ وہ جو مذہبی ذمہ داری ہے اس کو اس کی تکویل میں آپ کے لیے ایک بہت ہی سہولت والا طریقے سے آپ کے سامنے کرتی ہے جس میں آپ ہمیں دے کے ہمارے والنٹیئر سے کروا سکتے ہیں یا آپ آ کے خود شامل ہو سکتے ہیں اس کام کو کرنے میں ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال آج کے لیے آپ سے یہ ही. ہے کہ گزشتہ ماہ غالباً یا اس سے کچھ پہلے آپ کی ایک تصویر یو این کے حوالے سے دیکھی دی تھی دی اس کا کچھ بیک گراؤنڈ بتا سکیں کہ وہ پروگرام کا مقصد کیا تھا وہ ضرور یہ بھی اللہ تعالی نے توفیق دی ہے کہ ہیمیڈی فرسٹ بظاہر دوسری بڑے بڑے اداروں کے سامنے بہت ہی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے لیکن جس طرح حضور انو نے کہا کہ ہمارا ایک اللہ تعالی نے ہمیں ایک روب سے مدد کی ہے متاثر سے روب والی بات ہے اور ہمارے جو کام ہے وہ 10 گنا زیادہ ہوتا ہے یہ سعادت اللہ تعالی سے ہیمیڈی کو دی کہ حکومت کے کینیڈا کے کی, کی طرف سے یونائیٹڈ نیشنز میں ہیومینٹی فرسٹ میں ہمیں نمائندگی کی ٹاپیک ملی ہے اور وہاں پہ کینیڈا میں ہیومینٹی فرسٹ کا جو پرائیویٹ اسپانسرشپ پروگرام ہے وہ وہاں پہ ایک ماڈل پیش کرنے کا موقع ملا اور جس کو باقی اداروں نے سراہا اس کے بعد بہت سارے ممالک نے دلچسپی لی پھر اس یونائیٹڈ نیشن میں ہماری اس پریزنٹیشن کے نتیجے میں اور ہماری کی وجہ سے آسٹریلیا انگلینڈ برازیل اور کئی ممالک جو ہیں ان کے نمائندے کینیڈا آئے انہوں نے ہمارا دفتر وزٹ کیا انہوں نے ہم سے ہمارے ماڈل کے بارے میں پوچھا کینیڈا کے ماڈل کے پوچھا اور اب ان دوسرے ممالک میں بھی اسی ماڈل پہ کام وہ حکومت کی اس پہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسی طرح ابھی حال ہی میں WHO، ایچ او ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہیومینٹی فرسٹ کو اپنے ساتھ پارٹنرشپ کی دعوت دی ہے اور ہمیں وہ آلریڈی پارٹنر تصور کر رہے ہیں اور ہمیں انہوں نے کام بھی دیے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں آفیشلی کلاسفائی بھی کرنا چاہ رہے ہیں کلاسیفائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سرٹیفائی کر دیں گے کہ ہم ڈبلو ایچ او کا حصہ ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ہمیں اپنے ٹریڈنگس میں بھی بلایا ہے تو یہ ایک محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے خلیفہ وقت کی رہنمائی اور ان کی دعائیں ہیں کہ ایک چھوٹے سے ادارے کو اتنی توفیق ملی ہے کہ یو میں بھی نمائندگی ہوئی اور ڈبلو کے پارٹنرشپ بھی گئی اس سال بھی یونائٹیڈ نیشن نے فسٹ ہمیں دعوت دی ہے اور وہاں پر ہمیں جو ریفیوجیز کے جو انٹرنیشنل پروٹیکشن ہے اس پہ انہوں نے ہمیں کام کرنے کے لیے کہا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ اس پہ ہم پیپرز تیار کریں جو کہ ہمیں ایک بہت بڑی توفیق ملی ہے اور اس میں ہمیں موقع بھی ملے گا کہ ہم ریفیوجیز کی جو حالات اور تجربہ جو ہے ہم اس کو دنیا کے سامنے اور کھول کے لا سکیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے این افطار کے وقت وقت نکالا اور ہمیں فون کیا آخر میں ایک دوار پھر اپنی ویب سائٹ اور جس طرح لوگ اس کے لیے اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں ایک بار پھر ہمارے سامنے کو بتا دیجئے جی ضرور بہت آسان ہے ہمارا ویب سائٹ ہمارا کا نام ہے ہیومینٹی فرسٹ اور کینیڈا میں ہے تو ویب سائٹ کا ہوگا ہیوینٹی فرسٹ ڈاٹ سی اے اگر آپ انٹرنیٹ کے کسی بھی ویب براؤزر پہ یا اپنے فون پہ ہیومینٹی فرسٹ ڈاٹ سی اے ٹائپ کریں تو اس میں ہیومینٹی فرسٹ کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ملے گی یہاں سے آپ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں رسید آپ کو ای میل رائٹ رائٹ اوے ای میل کے ذریعے مل جائے گی آپ والنٹیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے فون پہ رابطہ کرنا ہے تو ہمارا نمبر ہے 416-440-0346 416-440-0346 اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ورنہ ویب سائٹ ہمارے لیے سب سے آسان ہے اس کے ذریعہ ای میل بھی کر سکتے ہیں وہیں پہ سے رابطہ ہو جائے گا اور میں پھر ریمائنڈ کراؤں مئی ٹوینٹی سکس دو بجے سے لے کے چھ بجے تک آپ ہمارے ساتھ ٹیلی ٹیلیتھون میں شامل ہوں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کوششوں کو قبول کرے اور جو آپ کا یہ فنڈ ریزنگ کا ایونٹ آ رہا ہے اس کو کامیاب کرے بہت بہت شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سامن آپ سن رہے تھے ڈاکٹر اسلم داؤد صاحب کو جو ہیومینٹی فرسٹ کینیڈا کے کیوں جی کیا ان کا ٹائٹل ہے چیئرمین چیئرمین چیئرمین ہے ہیومینٹی فرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو والنٹیئرز یعنی رضاکاروں کی مدد سے چلتا ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ رضاکار کے طور پہ کام کرتی ہے اس لیے ان کا اوور ہیڈ خرچہ یعنی وہ خرچہ جو تنخواہوں پہ جاتا ہے یا اور اس قسم کے خرچوں پہ خرچ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اور جو آپ اس میں چندہ دیتے ہیں اس کا ایک بھاری حصہ جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچتا ہے جن کے لیے آپ نے دیا بلکہ بعض اندازوں کے مطابق جو دوسرے ادارے ایک ہزار ڈالر میں جو کام کرتے ہیں یہ سو ڈالر میں کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے باقی خرچے نہیں ہوتے ہیومینٹی فرسٹاٹ سی اے ان کا ویب کا پتہ ہے آپ وہاں جا کے مزید معلومات لے سکتے ہیں اور اگلے ہفتے کو یعنی کہ چھبیس مئی کو آ, ان کی میراتھن ہو میراتھن فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے جس میں آپ فون کر کے اپنے وعدے اپنے عطیاجات دے سکتے ہیں اور جو بھی وعدہ یا اتیاج آپ دیتے ہیں آپ کو اس کی رسید ایشو کی جاتی ہے کینیڈا کے کی منظور میں یہ رجسٹرڈ ادارہ ہے چنانچہ آپ کو جو اس سے ٹیکس کی سہولتیں ہوتی ہیں وہ بھی ملتی ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری زاہد عابد صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جی زاہد صاحب جی تو مکرم صاحب اصل میں مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ کہ جماعت احمدیہ یا ہیومینٹی فرس نے جو ہے وہ کیا کہ کی؟ اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا علم بھی بڑھے کہ جو اسلام اور مسلمان لوگ ہیں ان کے اندر بھی غربا پرستی غربا کا خیال رکھنے کی تعلیمات پائی جاتی ہیں اور اس پر بہت زور دیا جاتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے روز کی تکلیف دور کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی سترپوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سطر پوشی فرمائے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم سب جس کی تلاش میں ہوں گے قیامت کے روز کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکالیف دور کرے اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرما دے جیسے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو ہم جو ہیں دوسروں کی مدد کر کر اپنی آخرت کے سامان جو ہیں وہ کر سکتے ہیں مکرم صاحب بات آگے بڑھاتے ہوئے جی. جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہم نے شروع میں اس کا ذکر کیا تو جماعت احمدیہ کینیڈا جو ہے تقریبا ہر سال ایک خاص رمضان کے حوالے سے کیمپین کرتی ہے جو کہ اب دوسرے ممالک میں بھی کی جاتی ہے اور جس کو فیسٹ ود اے مسلم فرینڈ اور اس طرح کے فاسٹ ود مسلم فیملی اس طرح کر کے جو ناموں سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر مسلمان طبقہ ہے ان میں خاص طور پر رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات پائے جاتے ہیں اور ان کو یہ اصل تو جب گرمیوں میں ہوتا ہے ان کو یہ تشویش ہوتی ہے کہ اس طرح مسلمان جو ہے سارا دن بغیر کچھ کھائے پیئے جو ہے وہ اپنا گزارا کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ کیمپین کی جاتی ہے تو جو فیسٹ ود دا مسلم فیملی ہے یہ اس سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے منائی جا رہی ہے اس کا افیشل لانچ جو ہے وہ اٹھائیس مئی کو ہوگا نیشنل کیمپین کے ذریعے لیکن اس کے اوپر کام جو ہے وہ چل رہا ہے اگر ہم دیکھیں جو فیس ود دا مسلم فاسٹ ود مسلم کی ٹویٹر جو ویب سائٹ ہے یا ٹوئٹر جو ہینڈل ہے ان کا اس کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ایم پیز یعنی کہ جوڈی سگروہ کا یہاں پہ خاص طور پر ذکر ہے انہوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا ہے وہ کسی ایم دی کے گھر آئیں ہیں انہوں نے افطار کے کھانے میں شامل ہوئیں اسی طرح بعض اور دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے تو یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے لوگوں میں اسلام کا تعارف کرانے کا لوگوں کو اسلامی شاعر سے متعارف کرانے کا تو اس سلسلے میں ہم ان شاء اللہ امتیاز صاحب سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور ان کو لائن پہ لیتے ہیں تو اس دوران میں مزید کچھ اس کے حوالے سے ذکر کر دوں کہ یہ فاسٹ ود مسلم جو ہے اس کا اصل میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کس طرح صبح اٹھ کر مسلمان جو ہیں وہ سیر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نمازوں کا سلسلہ ہے تلاوت ہے اور اصل یہ کہ نیکیوں میں بڑھتے ہیں اور جو کھانا وغیرہ چھوڑنا ہے وہ اس کا ایک علیحدہ پہلو ہے لیکن اصل پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور جس طرح کے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے روزے کی حالت میں جھوٹ یا فسک و فجور سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹتا اور فساد سے پیچھے نہیں ہٹتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے کی اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اصل جو روح ہے رمضان کی اور روزوں کی وہ یہ ہے کہ لال قم تتق کہ تم جو ہے تقوع میں بڑھو سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اس فریکوینسی پہ بلکہ آج ہمارا جو برائے راست پروگرام کا حصہ ہے وہ 10 دس بجے تک ہے اس کے بعد ہمارا ریکارڈڈ پروگرام شروع ہوگا یہ صرف آج کے لیے ہے امید, امید، اندازہ یہی ہے کہ آئندہ جو پروگرام ہے اس میں یہ نہیں ہوگا اس لیے اگر آپ آج کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں خاص طور پر اگر رمضان کے حوالے سے ہے تو آپ کے پاس پندرہ منٹ ہیں جس میں آپ سوال کر سکتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس یعنی اگر براہ راست اس پروگرام کی نشریات آپ تک نہیں پہنچ رہی یا آپ کسی اپنے عزیز دوست کو یہ پروگرام سنانا چاہیں تو ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca سی اسلام سی اور اس پہ نہ صرف آپ یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ظاہر صاحب سوال آتا ہے کہ سفر میں جو ہے روزہ وہ اس کی رعایت ہے چھوٹ ہے یعنی آپ بعد میں اس کی گنتی پوری کرتے ہیں جی تو اس حوالے سے کچھ وضاحت کریں گے کہ سفر کی کیا تعریف ہے کس کتنا سفر کیونکہ ان شہروں میں جیسے ہم رہتے ہیں روزانہ سو ڈیڑھ سو کلو دو سو چل جاتی ہے گاڑی تو سفر کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیے اور مجھے بھی جی مکرم صاحب ضمنی طور پر اور اختصار کے ساتھ جو ہے یہی بیان کر سکتا ہوں کہ قرآن کریم نے سفر کی کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں کی بس اتنا عرض قرآن ذکر ہے کہ جو تم میں سے سفر پہ ہو یا مریض ہو تو سفر کی کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں کی گئی جہاں تک ایسے لوگوں کا تعلق ہے جو جن کا کام ہی سفر کرنا ہے یعنی کہ ٹرک ڈرائیور ہوں ٹیکسی ڈرائیور ہوں اس طرح کا ہو تو ان کے اوپر یہ رعایت نہیں لاگو ہوتی کیونکہ وہ ان کا روز مرہ کا ایک کام ہے جو کہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے تو یہ سفر کی ایک نوعیت اس طرح ہوتی ہے کہ مثلاً اگر کسی نے قصد کیا ہے کہ اس نے رمضان کے دوران کہیں جانا ہے تو اگر تو وہ ایسا سفر ہے کہ پورا دن ہی اس کا باہر گزرنا ہے اور منزل مقصود تک نہیں پہنچنا تو اس صورت میں ہمارا اشتہار اس پر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اگر تو اس کو ایک یہ ہے کہ اس روزہ رکھ کر اس کے بعد سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا اس کو روزے رکھنے کی وہ رعایت ہے اچھا لیکن اور دوسری ایک اس کی صورت یہ بھی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ کر جاتا ہے گھر سے اور اس کو یہ غالف خیال یہ ہے کہ واپس آ جائے گا سے افطار تک جی اس صورت میں بھی اس کو روزہ رکھنے کی گنجائش ہے اس میں یہ ہمارا اشتہاد ہے اس بارے میں تو یہ بعض اس کے مختلف پہلو ہیں جن کو ہم نظر میں رکھ سکتے ہیں آ, اور اگر آپ رمضان کے ہی دنوں میں لٹ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جرمنی جانا ہے یا یو کے جانا ہے تو وہ بھی ایک سفر شمار کیا جاتا ہے آ, اور اگر آپ کا اسٹے وہاں پر لٹ سے تیرہ چودہ دن سے زیادہ کا ہے تو اس کی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر انتظام کرنا چاہیے سحر اور افطار کا کیونکہ وہ پھر سفر کے ڈیفینیشن سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ اس کے بعد موٹے موٹے پہلو ہیں اکثر اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں رمضان جیسے قریب آتا ہے تو سفر کے حوالے سے اور خاص طور پر جو ٹرک ڈرائیور ہیں اور جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں ان کے یہ اکثر اس طرح سوال ہوتے ہیں تو عمومی طور پر جو لوگ کام کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں ان کے اوپر یہ ریلیکسیشن جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتی ذاکل آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں محترم زاہد عابد صاحب آج ہمارے ساتھ میں ہیں رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے سامن اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں رمضان کے حوالے سے تو ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو ای میل کے ذریعے ہمارا پتہ qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کویشن آنسر ایٹ وائس اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن سکتے تو پورے ہمارا جو ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ ہے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ بھی اسی طرح اگر آپ ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں اور کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون جو بھی اس میں سے آپ صورت پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں ظاہر صاحب ایک اور سوال آپ کی ہوں Uh, روزے فرض کب ہوتے ہیں خاص طور پہ جیسے یہاں پہ نوجوان ہمارے جو ہیں بچے uh, عمر کے ساتھ تو کیا اس میں کوئی عمر کی قید ہے یا تشریح ہے یا تعریف ہے یا کوئی اور چیز ہے جی مقرر صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے مرزا افضل صاحب سے کنفیوز کر لیا ویسے <laughs> کیونکہ یہ ہمارا فکر کا پروگرام نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ ایک جنرل ڈسکشن ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں uh, جو عمر کا ہے اس کا بھی قرآن کریم میں بہرحال ذکر نہیں ہے کہ کس عمر سے روزے رکھنے چاہیے جو جماعت احمدیہ میں اور جو ہمیں قرآن کریم سے جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جسمانی طور پر وہ اپنی بلوغت کی عمر کا ہو کہ جسم جو ہے وہ اسٹرانگ ہو چکا ہو چھوٹی عمر کا نہ ہو گروتھ والے حصے میں سے نہ گزر رہا ہو کیونکہ اس طرح ایک لمبے عرصے تک بھوکے رہنے سے ان کی گروتھ پر اور ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ پر بھی اثر پڑ سکتا ہے تو اس کے علاوہ آ, ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو بچہ ہے بعض چھوٹی عمر میں جو ہے فزیکلی میچیور ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ ابھی چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں اور بے عمر بڑی جاتی ہے لیکن فزیکلی وہ جو ہے کمزور ہوتے ہیں تو جب ایسے بعض معاملات آئیں تو اٹس کیس ٹو کیس کہ کوئی اس کی ایگزیکٹ وہ عمر نہیں ہے کہ ہمیں کس عمر کا ہونا چاہیے اور پھر جو ہے ہم روزے رکھیں اس کے ساتھ ساتھ بعض سٹوڈنٹس وغیرہ کا بھی ہوتا ہے جب وہ خاص طور پر پڑھائی کے ایسے مشاغل میں ہوتے ہیں اپنی یگ عمر میں تو ان کے لیے بھی جو ہے اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ اس پریشر کی وجہ سے ایک پڑھائی کا پریشر اوپر سے روزے رکھنا اور اس میں کھانے کا توقع اور پینے کا بھی جو ہے وہ بریک ہے تو ایکسٹراڈنری برڈن باڈی کے اوپر ڈالنا مینٹلی طور پر بھی اور فزیکلی طور پر بھی ان کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث ہو سکتا ہے اور قرآن کریم کا بہرحال مقصد یہ نہیں کہ انسان کو جو ہے مشکل میں ڈالا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جو رمضان کی ہی آیا ان کا کہتا ہے جرید اللہ ہو بےکم السرا ولا جرید و بےکم السر کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو تمہاری تنگی نہ ہو اسی لیے وہ سفر پر رلیکسیشن بھی ہے اور جو بیماری ہے اس کے لیے بھی ریلیکسیشن ہے جزاکم اللہ ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہی ہیں لائن پہ ظفر صاحب ان کی کال لیتے ہیں جی آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے میں پوچھنا تھا کہ بارے میں بتا دیجیے کیا اچھا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ظفر صاحب جی ذاکر اللہ تو قرآن کریم کی آیات جو اس وقت میرے سامنے نہیں ہیں میں اس لیے ڈائریکٹلی کوڈ نہیں کر سکتا قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلو سنت سلو سلو سلو. سے بہرحال ثابت ہے کہ آپ جو ہے اعتقا فرمایا کرتے تھے خاص طور پر رمضان کے آخری دس دنوں میں تو اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے کیونکہ یہ ایک سنہ ہے اگر حدیث کی کتابیں نہ بھی ہوتیں تو بھی یہ سنت مسلمانوں میں رائج تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو اپنے سلو تواتر سلو. کے عمل کے ساتھ یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ آپ جو ہیں آخری دس ایام میں جو ہے وہ اعتکاف جو ہے خاص طور پر مسجد میں ایک جگہ مختص کر کر آپ کا قیام ہوتا تھا اور آپ جو ہے وہ خاص دس دن پہلے ہی آپ کی ساری عمر ہی بیسیکل کہہ کہ عبادت میں گزرتی تھی لیکن وہ آخری دس دن مزید ایک تیزی کا رنگ پکڑ لیتے تھے اور آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اعتکاف جو مسجد میں فرمایا کرتے تھے سامن آپ جب ہمارے پروگرام میں آتے ہیں تو زاہد عابد صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے موضوع ساتھی امتیاز سراز صاحب تشریف لاتے ہیں امتیاز سراز صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تو نہیں موجود لیکن ٹیلی فون پہ ہیں امتیاز صاحب السلام علیکم امتیاز صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیا حال چال ہے آپ کا جی ٹھیک الحمدللہ اللہ آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے جی بالکل ٹھیک ہے کی کمی محسوس کر رہے ہیں ہم جی رونق ہوتی ہے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے سامعین کو بس رمضان مبارک سامین کی خدمت میں اور اپنے سامین کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ تحفہ اور آ, مجھے نہیں معلوم کہ زاہد صاحب نے ذکر کیا ہے جو جماعت احمدیہ کا کیمپین ہے Fast with Muslims جی ذکر کیا ہے آپ نے جی, جی, اس کا کچھ ذکر ہم کر چکے ہیں آپ ضرور مات کریں اس پر ہاں جی آجھا. تو Fast with Muslims, آ, جو کیمپین ہے وہ آ, جماعت احمدیہ کا ایک آ, جو ہر رمضان میں کیمپین ہوتے چلاتی ہے آ, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے فیلو کنیڈینز ہیں وہ Uh, اس, uh, رمضان میں ہمارے uh, کس طرح ایک مسلمان روزہ افطار اف, اف, کرتے ہیں تو ایک روٹین سے ایک دن کی آ, گزر جائے جی. تو آ, اس سیون میں ہم نے پیچھے جن سالوں سے اس کو لانچ کرتے چلے آئے ہیں پیچھے سال لگ بھگ سے چار سو سے زائد جو فیلو کینیڈینس ہیں لوکل انہوں نے اس میں شرکت کی اور سائن اپ کیا اس کا کا سائن اپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فیسٹ یہاں پہ جا کے آپ رجسٹر کر سکتے ہیں اور پھر ہماری ٹیم میں سے آپ کو آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرے گا اور پھر ایک مسلم فیملی کے ساتھ آپ کا جوڑ دیا جائے گا اور پھر وہ آپ کو جو ایک رمضان کی جو روزے کی روٹین ہے اس پہ گزارے گا ایک بڑا اچھا موقع ہے جس جس کے بہت سارے فوائد ہیں ایک تو کس طرح ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں علم ہو سکتا ہے دوسرا انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے اور جو بڑا ایک بہترین طریقہ ہے کہ جس طرح بریجز بلڈ کیے جا سکتے ہیں اس سے جی اور اسلام کا ایک مثبت جو تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے صحیح بہت اچھا بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ نے وقت نکالا باوجود اپنی دوسری مصروفیت کے اور ہمارے سامعین کے سامنے یہ رکھا آ, یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ اس سے روابط بڑھتے ہیں اور غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں تو سامعین کو دعوت خاص طور پہ جو ہمارے غیر مسلم سامعین ہیں کہ اگر آپ اس تجربے میں سے گزرنا چاہیں یا جاننا چاہیں کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ امتیاز صاحب ایک ویب سائٹ پھر بتا دیجئے یہ ہے دیجیے بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب آپ کا آنے کا پروگرام میں شامل ہونے کا اور ہمارے کو مسلم کے بارے میں بتانے کا جی مکرم صاحب یہ سوال ایک دوست نے کیا تھا سورہ بقرہ میں اس کا حوالہ ملتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم اور اسماعیل کو مخاطب کرتے واہدنا الاء ابراہیم و اسماعیلہ انتحرہ بیتیہ الطوفینہ ولاقفینہ و رقاء سجود کہ ہمارے گھر کو صفائی کرو اس کا صفائی کا خیال رکھو خواہ طواف کرنے والوں عاقف اعتقاف کرنے والوں اور رقا سجود اور رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے تو اس سے ہمیں ضمن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتقاف کا کانسیپٹ جو ہے وہ موجود ہے قرآن کریم میں جزاکم الاسامین اس کے ساتھ ہمارے آج کا جو براہ راست پروگرام کا حصہ تھا اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اور اسی طرح اس فریکوینسی پہ بھی آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ ختم ہو چاہتا ہے دس سے بارہ بجے تک ہم آپ کے ساتھ اے ایم فائیو تھرٹی پہ پھر ایک دفعہ جڑیں گے لیکن اس میں براہ راست پروگرام نہیں ہوگا آج رمضان کی وجہ سے اس میں ریکارڈیڈ حصہ پیش کیا جائے گا زائد عابد صاحب آپ کا شکریہ پروگرام تشریف لانے کا اور ہمیں کے سوالات کے جواب دینے کا اور اسی طرح روزے کے حوالے سے گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا اور اسی طرح سامین آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے اپنے سوالات سے ہمارے پروگرام کو نوازا رمضان کے دن ہیں ہر کوئی اس وقت رفتاری کے وقت مصروف ہوتا ہے لیکن آپ وقت نکال کے ہمارے پروگرام کو سنا اور اس میں رونق بخشی اسی طرح جو ہماری کمی ہو اس پہ بھی بتائیے جی آپ کچھ کہنا جی, رہے تھے وہ رہ جو سوال انہوں نے پوچھا تھا اس کی ایک اور آیت کا حوالہ ہے جی میں پیش کر دوں یہ سورل بکرا آیت 188 ایٹ ہے جی. اس میں آتا ہے ولا تو ہونا تم آ کے مساجد تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اتقاف جو ہے مساجد کے حوالے سے موجود ہے قرآن میں بہت بہت شکریہ اور یاز صاحب ہمارے ساتھ کنٹرولز پہ ہیں ان کا شکریہ انہوں نے افطاری کا بھی بندوبست کیا ہمیں چائے اور باقی چیزوں سے مصروف رکھا ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام مکرم نذیر اور ساتھیوں کو ختم کرنے کی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ بان احمدیت زندہ بان احمدی